اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید گزرے بھی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارا رب جو کہ مالک ہے اختیارات رکھنے والا ہے وہ صرف اللہ ہے اس کے ماں سوا کسی کے پاس کتمیر کے اختیارات نہیں ہیں بلکہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے پکار کو سن بھی نہیں سکتے ہیں اور بفرز محال اگر سن بھی لے تو تمہاری استجابت تمہاری طلب کیے ہوا چیز مانگنے والا چیز وہ تمہیں دے نہیں سکتے تو نتیجہ یہ نکلا کہ تم سب کے سب فقیر ہو فقیر کا فقیر سے مانگنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے تو فرمایا اس ذات سے کیوں نہیں مانگتے جو بے پرواہ ہے جو تعریف کے لائق ہے ثنا کے لائق ہے فرمایا فخر تم محتاج ہو فقیر ہو اللہ اللہ کی طرف مانا اللہ ہی کیلّہ اللہ اللہ بے نیاز اور لائق ہے اس کی کہ اس کی حمد ارسنا کی جائے وہ بے پرواہ ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں بکم اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں مانا تم سب کو علاق کر دے ویاتی بخلقن جدید لے آئے نئے مخلوق وہ مانا تعالی کہ عزیز نہیں ہے یہ کام اللہ پر کچھ مشکل اللہ رب العالمین کی قوت تصرف ہر چیز پر اس کا یہ گرفت اور کنٹرول ہے کہ اللہ کے سامنے یہ نظام بدلنا نیا نظام لانا یہ مخلوق مٹانا نیا مخلوق پیدا کرنا یہ کوئی مشکل نہیں فرمائے یہ قیامت کا دن جس کے بارے میں تم یہ عقائد نظریات رکھتے ہو ہمارے شفیع ہے ہمارے بزرگان ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے قیامت کے دن ہمارا بوجھ اٹھائے گا سفارش کر لیں گے فرمایا نہیں فلاں تجربہ ضرورتر فرام نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ و انتدم اسکلتن اگر بلایا جائے کوئی بھی بوجھ لدو و شخصوں مسقلتن جس کے اوپر سقیل ہے بوج باری ہے بوج الہم دہا اس کے بوج کے طرف لا يحمل منو شئی نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی باری ہے کسی کے اوپر لادا ہوا ہے وزن اگر وہ کہیں کہ آئے مجھ سے یہ وزن کم کر لے مجھے ذرا سکون دے دے تو فرمایا نہیں اٹھایا جائے گا اس سے کچھ بھی ولو کان ادا قربا اگر ہو وہ اس کے قریبی رشتہ دار باپ بیٹے کے بلا لیں بیٹا باپ کو بلا لیں میاں بیوی ایک دوسرے کو بلا لیں دوست دوست کو بلا ایک دوسرے کا وزن اٹھا نہیں سکیں گے ان تنظر تنظرالدین یکش ربهم نرب ام بلغیب یقیناً ڈراتے ہیں صرف انہیں لوگوں کو آپ یکش ربهم نرب جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھیں دیکھا نہیں ہے اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہاں خام اللہ اور نماز قائم کرتے ہیں وہ من تضکہ تزکہ جو پاک ہوا یقیناً پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے طرف لوٹ کر جانا ہے مانا جو لوگ اللہ سے ڈر جاتے ہیں بغیر دیکھے ان کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ میرا بولنا میرا چلنا میرے حرکات میرے سکنات ان تمام پر اللہ کا نظر ہے اللہ کے بصارت سے اللہ کے سماعت سے اللہ کے قدرت سے میں بچ نہیں سکتا ہوں میرا ہر حرکت اللہ کے علم اور کنٹرول میں ہے یہ عقیدہ جب انسان رکھ لیتا ہے تو اس کو ڈرانا پھر آسان ہوتا ہے آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں پھر ان کی صفات کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں وہ اپنا تسکیا کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور یہ اس لیے اللہ کے پاس انہوں نے جانا ہے جس کی وجہ سے پھر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں وَمَا اب اس میں اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ایک عام فہم انسان سمجھ سکتا ہے برابر نہیں ہے اماں نہ بنا والبصیر دیکھنے والا اسی طرح ولا الظلمات ولنور برابر نہیں ہے اندھیرے اور روشنی ولا ظلم ولاحرور نہیں ہے برابر سایہ اور دھوپ الگ الگ ہے وہی احاط پہلے وماستی کو شروع سے لایا باقی گون پر عطف کرتا گیا ولل ولل پھر احیاء اور اموات کے بات آئی تو کے لیے استوا پھر سے ذکر کیا اس لیے کہ یہ مسئلہ زیادہ لوگوں کے درمیان میں مشکل ہے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں تو فرمائے جس طرح نہ بنا برابر نہیں روشنی اور اندھیرا برابر نہیں سایہ اور دوب برابر نہیں اسی طرح برابر نہیں ہے اللہ زندے نہ مردے ان اللہ یسم و یقین اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے میں شام جس کو چاہتا ہے انت منفر قبور آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ ان کے سننے کے آلے ختم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سننے کے سننے کی قوت کو سلب کر دیا ہے اللہ جس کو سناتے وہ تو ہر ایک چیز کو سنا سکتے جو لوگ اس سے سدلال کرتے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں سنا سکتے کہتے اللہ تو سنا سکتے نا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سنا سکتے ہیں تو پھر ہر چیز کی سننے کے بارے میں تم کیوں عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہر چیز سنتے ہیں تم تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں جھگڑا تو مردوں کے بارے میں شروع کیا کہ مردے سنتے ہیں اور اس کے لیے پھر دلائل کافر کو نہیں دیکھتے مشرک کو نہیں دیکھتے معجزے کو نہیں دیکھتے ہیں, شہید کو نہیں دیکھتے ہیں بس جہاں سے رتب یابس ملا کر اس کے لیے دلائل جمع کرتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کلی بھی بدرسی استدال کرتے ہیں مشرقین کے سننے سے مشرقین کے سننے کو شہدہ اور اولیاء کے انبیاء کے سننے کے ساتھ مساوی کر لیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے تو فرمایا کہ اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اور اے قرآن کے دعائی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو خاص کر جو قبروں میں ہیں اللہ جس کو چاہے سنا دے اِنَنْتَ اِلَّا نَزِيرَ نَيْوَاب مَقَدْ رَانَيْوَالِ اِنَّا رَسَلْنَا قَبِ الْحَاقِ بَشْوِرَهُ وَنَ یقیناً ہم نے بیجے آپ کو حق کے ساتھ خوش دینے والا وَإِن مِّن أُمَّتٍ نئی ہے امتوں میں سے اللہ خلافیہا نظیر مگر گزر چکا ان میں درانے والے درانے والا ہر ایک میں آیا ہے اور گزر چکا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر گئے ہیں ہاں پلٹ کر آئے گا اس امت کا ایک فرد بن کر یحکم بِ کتاب اللہ وَبِ سُنَّتِ نَبِيَكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم کی روایت ہے قرآن پر وہ فیصلے کریں گے اس امت کا شخص ہوگا کوئی نیا قانون نیا دستور لے کر نہیں آئے گا نمازوں کا اضافہ یا حج اور زکوٰۃ یا روزے کسی بھی چیز میں تبدیلی ہونے نہیں کر سکے گا اسی شریعت کا پابند ہوگا اس لیے اس کے آنے سے ہمارے نبی کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے ختم نبوت میں فرق آ جائے گا یہ فرق اس وقت تھا اگر وہ اپنی نبوت کو لے کر آتے نئے رسالت لے کر آتے وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاتَهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اتمنا یہ دلائل جو ہم لاتے ہیں مثالیں سمجھاتے ہیں لوگوں کے ذہن کولنے کے لئے لیکن اس کے باوجود نہیں ماننے والے نہیں مانیں گے اور اس میں ہمارا مقصود ہوتا ہے لیا لے کا من حلام کہ مسئلہ واضح ہو جائے اور کسی کا اجت اور عذر باقی نہ ہو مرنے والا مرے تو اس کو معلوم ہو کہ شرک کیا ہے توحید کیا ہے اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں فقط کلزب من قبل یقیناً جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو پہلے گزرے ہیں ان سے جا تو ہم پاس جات حماتے ان کے پاس رسولوں کے رسول بالبينات واذ دلائل کے ساتھ وبزبر اور صحیفوں کے ساتھ وبالکتاب المنیر اور روشن کتاب کے ساتھ مصالح اسلام کو اللہ نے کتاب دی عیسی علیہ السلام کو کتاب دی صحائف دے دیا موسی علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو نہ ماننے والوں نے انکار کر دیا تم ماخذ}\|_{ذین کفروا پھر پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا فکے نہ کی اس طرح ہوا میرا عذاب میرا عذاب کا نتیجہ اور اس کی تاریخ القران نے ہم کو پڑھ کر سنایا کہ ان کو مو کا کیا بنا ان طرح کیا اپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یا کہند اللہ تعالی انزلنا نازل فرماتا ہے من السماء اسمان سے اس نے پانی اتارا ہے اسمان سے مان اور پھر متکلم کے ساتھ گفتگو اللہ نے واپس کیا فاخ رجنا بھی نکالتے ہیں پلوں کو مختلف ہے اس کے رنگے اللہ رب العالمین کے توحید کے علامات دلائل اکلیہ عقل سے کام لو اللہ کی پہچان کوئی مشکل نہیں ہے فرمایا جب الجن بھی اور پہاڑوں میں سے جو گاٹیاں ہیں سفید و خمرون اور لال مختلف ان مختلف ہیں اس کے رنگے وہ غرابی بس اور بہت گہرے کالے بہت گہرائی میں کالے غربی اور سود دونوں کو اکٹھا کیا بہت گہرے کالا سیائی میں انتہائی درجے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں انتہائی کالے اور ہم اور بیز یہ گویا رنگوں کی اصل ہے بنیادی رنگ یہ ہے اس سے پھر آگے اور رنگے بنتی ہیں سفید سے رنگ بناتے ہیں لال سے بناتے ہیں کالے سے بناتے ہیں اس کی مکسنگ کے بعد پھر مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتا ہے اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے والانعام چوپائیوں میں سے مختلف ان الوانوں مختلف ہے اس کے رنگ کال اسی طرح ان کے رنگے بھی مختلف انسانوں کے رنگے بھی مختلف جانوروں کے رنگے بھی مختلف جانداروں مختلف کے اقسام اور ان کے مختلف رنگے العلماء یقیناً ڈرنے والے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بندوں میں سے علماء ان اللہ حاضیز الغفور یقیناً اللہ تعالی بہت غالب ہیں بہت بخشنے والا ہے اس میں ایک اس طرح اشارہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں سے فائدے اٹھاتے ہیں اللہ کے ان مخلوقات میں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ان کے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے امال کی اصلاح ہوتی ہے یہ علم کا بہت بڑا حصہ ہے دوسری بات یہ سیاح سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ قرآن اور سنت کا علم سیکھ لیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان میں تقوی نہیں ہوتے وہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے صفوں سے نکال دیے وہ علماء کے سب میں نہیں ہیں وہ فنی ہو سکتے منطقی ہو سکتے صرفی نحوی ہو سکتے ہیں اور تفسیر کا اور حدیث کا ماہر اور حافظ ہو سکتے ہیں لیکن علماء کے سب میں نہیں ہیں انما اکش اللہ العلماء اللہ سے ڈرنے والے علماء ایک عالم نے اپنے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دوست تھا غیر مسلم اس نے ایک دن رستے میں دونوں جارے تو اچانک بارش شروع ہو گئی تو وہ غیر مسلم کے ہاتھ میں چتری ہے بارش سے بچنے کے لیے چتری تو یہ مسلم عالم نے اس کو اشارے سے کہا یہ چتری اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے بارش میں تو استعمال کی چیز ہے اپ کو اس کی طرف دھیان کیوں نہیں ہے اس نے چتری اپنے کول دی اور سر کے اوپر پکڑ لیا بارش سے بچنے کے لیے پھر سے کہنے لگا کہ میں نے ایک مجلس کا انعقاد کیا ہے میں ایک مجلس لوگوں کو بلانا چاہتا ہوں اور اس مجلس میں میں اپنے زندگی کی جس چیز پر غور کر چکا ہوں اس کا اظہار کروں گا کہ وہ چیز کیا ہے کہتے وہ مجلس انہوں نے قائم کیا اور اس کو بلایا کہتے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زمین کے پشت پر اگر اللہ تعالی سے کوئی ڈرنے والے ہو سکتے ہیں تو وہ علماء ہو سکتے ہیں اس پر میں نے بہت مطالعہ کیا بہت سوچا ہے یہ عالم نے اس کو کہا کہ یہ بات آپ کو ابھی ملی یہ تو ہمارے نبی پر کب کے گزری ہے کب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اتارا ہے؟ من کہتا ہے اس شخص نے کہا اچھا یہ تمہاری کتاب میں ہے قرآن میں ہے ہاں ہاں ہے اس کا ذکر اس پر تو ایمان لانا چاہیے کیونکہ میں نے پوری زندگی جو باغ دوڑ کی ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ لوگ اللہ سے ڈر سکتے جس کا جن لوگوں کو اللہ کا تعارف حاصل ہو وہی عالم ہوگا تو جب اللہ کی اس کتاب میں قرآن میں جس کے بارے میں ہمارے مختلف رائے ہیں اس کے اندر اس نبی پر جو کہ امیین میں سے تھا اس پر اللہ نے یہ آیا تو تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب بہت بڑا علم والا کتاب ہے ہے اس شخص نے پھر ایمان لایا یہاں پر اللہ رب العالمین نے علم کا ایک تعارف بھی ذکر کیا علم یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت سیکھنے کے بعد اس پر عمل ہو اس کا متقی ہو پریزگار ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو ان اللہ دینہ بشک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ اطلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کے واقام صلات اور نماز قائم کرتے ہیں وان فقو مما رزقناہم خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو دی ہیں سرم وعلانیام پوشیدہ اور ظاہر ظاہرن بھی اور پوشیدہ بھی یرد تجارتا تجارتن ایسی تجارت کی وہ امید رکھتے ہیں جس میں کوئی نقصان نہیں وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں ذرا برابر کسی دور میں بھی نقصان نہیں ہے بقرہ میں ہم نے یہ مثالیں پڑھی تھی مال خرچ کرنے کی اس میں ظاہری اور باطنی دونوں کبھی انسان ظاہر میں خرچ کرتے ہیں ضرورت کے تحت نیت اس کا صحیح ہوتا ہے اور کبھی چوری چھپے لوگوں سے چپا کر خرچ کرتے ہیں دونوں میں الگ الگ درجات ہیں نیت کے ساتھ یہ ان لوگوں کا اللہ نے صفات بیان کیے نا جو اللہ کے نیک بندے علماء ہیں کہ وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں مال ان کے پاس ہو تو خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا امید اللہ سے اس تجارت کی اپنے فضل سے غفور ان شکور وہ بہت بخشنے والا اور بہت قدر دان ہے اللہ رب العالمین نے اجر کے لیے جو دین ڈٹا ہے قیامت وہ اس مقصد کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی اجر محنت کرنے والوں کی محنت کی مزدوری ان کو پورا دے اور اپنے طرف سے بڑھا کر دے وہ یزید عمن فضلے ہی انسان کے اعمال سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا وہ جو وحی کی ہے ہم نے اپنے کتاب میں سے مصحد تصدیق کرنے والی ہیں لما بین جو اس سے لمبے ہیں جو اس سے پہلی کتاب تو رات انجیل وغیرہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی روم بس اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا نظر قرآن اور قرآن نے بار بار اس مسئلے کو ذکر کیا مصدقن لمبین ادئی اور اس میں اہلی کتاب کے طرف اسلام کی قبولیت کی دعوت ہے تماری کتاب کے تصدیق بھی قرآن کے بغیر ثابت نہیں ہوگی ثم ورسلنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنائے کتاب کے ان لوگوں کو اصفينا من عبادنا جو چن لیا ہم نے اپنے بندوں میں سے فمنهم فبعض ان میں سے ظالم لنفسه ظلم کرنے والے ہیں اپنے جانوں پر ومنهم اور بعض منसे مقتصدن درمیانہ روا چلنے والے ہیں درمیانہ چال ان کا حال ہے منا معتدلین ہیں وہ منهم سابقون بالخیرات بعض ان میں سے وہ ہیں جو سبقت کرنے والے نیکیوں میں باذن اللہ اللہ کے حکم سے ذالک هو الفضل العظیم یہ اللہ تعالی کا فضل ہے بہت بڑا یہ تین قسم کے لوگ ہو گئے علماء ایک سبقت کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیکیاں زیادہ ہیں گنا کم دوسرے وہ لوگ مختصر ہیں جن کے گنا اور نیکیاں برابر ہیں اچھے کام بھی کرتے ہیں ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں تیسری وہ جماعت وہ لوگ ہیں جن کے گنا زیادہ ہیں اور نیکیاں کم ہیں لیکن کافر مشرق نہیں ہے منافق اعتقادی نہیں ہے مفسرین نے لکھا ہے امام قرطبی امام امن کثیر وغیرہ نے یہ تینوں جماعتیں جنتی لوگوں کی ہیں ٹھیک ہے مسلمان سے غلطی ہو جاتی ہے ان میں درجات ہیں لیکن یہ کفار نہیں ہے مشرقین نہیں ہے اعتقادی منافقین نہیں ہے ایک درجہ سب سے اعلیٰ ہے دوسرا متوسطہ ہے اور تیسرا گناگاروں کا ہے لیکن عقائد نظریات ان کی ٹھیک ہے جنت عدنیت خلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہبن ولعلعا باغات امیشہ رہنے کی داخلوں کے اس میں پینائے جائیں گے ان کو اس جنت میں من اساورہ کنگن کنگنوں میں سے ان کو زیور کے طور پر پہنا دیے جائیں گے من ذہبن سونے میں سے ولعلعا اور موتیوں میں سے و لباسهم فیہا حریر ان کا لباس اس میں رشم ہوگا ملبوسات ان کو اللہ پہنائیں گی عظیم وقال الحمد الذي کہیں گے وہ تمام تعریف و صلی اللہ کے لیے اضہبا ان الحسن جس نے دور کیا ہم سے غم کو ان نرب بنا لغفور ان شکور یقین ہمارا رب بہت بخشنے والا قدردان ہے اللہ کی نعمتوں کو وصول کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے بچنے کی وجہ سے اللہ کا شکر کسرت سے کریں گے کہ اس نے بہت بڑے غم سے ہم کو نکالا بہت بڑا غم جانم سے بچنا یہ بہت بڑا غم ہے جس سے اللہ نے وہ اللہ دار المقام جس نے اتارا ہم کو ہمیشہ رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے دار دارالمقام ہمیشہ رہنے کی جگہ لا لائم سنافی ہاں نہیں پہنچتی ہے ہمیں اس میں کوئی تکلیف لا سنافی ہاں لوگ اور نہیں پہنچتی ہیں اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہ کوئی تکلیف محنت مشقت اور نہ کوئی کہ ہم کام کاج کریں گے محنت کریں گے تو اتنے میں پل فروٹ ہوں گے کائیں گے یا اس کے کانے میں ہمیں مصیبت ہوگی جس طرح دنیا میں پیسے بھی ہاتھ میں لے کے پھرو اور پھر لوگ گاڑیوں کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں ادھر لین لگا ہوا ہے آٹا ملتا ہے ادھر چینی ملتی ہے لوگ دوڑ لگاتے ہیں مشکلات محنت خون پسینے کے ساتھ فرمائے نہیں یہاں تو مزے ہیں اللہ نے ہر قسم کی مصیبتوں سے جان چھوڑا دی کاش کے انسان اس بات پر سوچ لے کہ دنیا میں تھوڑے سے راحت کے لیے وہ کتنا محنت کرتے ہیں لیکن آخرت کے ان نہ ختم ہونے والے مزوں اور لذت کے لیے محنت انتہائی کم نہ ہونے کے برابر ایک شخص بیس سال مزدوری کرتا ہے نا بیس, سال. کہتا بیس سال کے نوکری ہے نوکری کے بعد جو ہے پانچ لاکھ چھ لاکھ آٹھ لاکھ پینشن مل جائے گا وہ جمع رقم اس کے بعد مجھے پینشن ملے گی موت کا غم نہیں ہوتا مر جاؤں گا تو بیس سال پورا ہوں گے کہ نہیں کمپنی والے پھر دیں گے کہ نہیں کئی عذاب ہوتے ہیں یہ صرف بیس سال محنت اس لیے کرتے کہ مجھے راحت مل جائے اور یہ جو راحت ہے جو جنت کی صورت میں ہے اس کی کوئی مثال نہیں جب کہ دنیا والا راحت کوئی حیثیت نہیں رکھتے اس لیے کہ اس کے پیچھے بڑھاپا ہے موت ہے ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا کمپنیوں کے آدائیں بدل جاتی ہے لیکن اللہ کے وعدے وہ لا پل میں ہے فرمایا والذین کفروا لهم نار جہنم لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کہیں جانم کے لا یفزع علیہم نہیں فیصلہ کیا جائے گا ان پر فیموتو فسکے وہ مر جائیں مرنے کا فیصلہ ان پر نہیں ہوگا ہاں یہ ضرور ہے و یاتیہ الموت من کل مکان ہر طرف سے موت کی تکلیفیں ہیں ولا يخفف عنهم من عذابها کم نہیں کی جائے گی ان سے ان کا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا کفور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو اللہ نے ہر قسم کے نعمات سے نوازا اور انہوں نے شکر نہیں کیا. بلکہ ناشکری کی اپنی مرضی چلاتے رہے خواہش پرستی کرتے رہے شیطان کے بات مانتے رہے اللہ فرماتے پھر سزائے وہ چلائیں گے اس جانم میں اور کیا کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب اخرجنا نکال دو ہم کو نا عمل عمل کریں گے ہم صالح غیر اللہ جی سوائے اس کے کنانا عمل جو عمل کرتے تھے ہم یہ ان کا پکار اللہ ہم کو نکال دو ہم نے عمل کریں گے جو عمل کر کے لائے ہیں اس کی برخلاف اولم نام میرک اللہ جواب دے گا کیا نہیں عمر دی ہم نے تم کو مائیں تک کا ہیں وہ اتنے عمر کی نصیحت پکڑ لیتا اس میں من تازک جس نے نصیحت پکڑنا تھا مجا حکمنظیر آیا تھا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار بخاری شریف کی روایت میں ہے نا رسول اللہ وسلم نے فرمایا جو شخص ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن ازر پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ یہ میرا ازر ہے نہیں اس کے عذر کا دور ختم ہو چکا ہے ساٹھ سال اس پر گزر گئے یہاں فرمایا کہ جس کو ہم نے عمر دیا نصیحت کے لیے اتنا عمر نہیں دیا گیا تھا ہاں دیا گیا تھا پھر کیا کرنا ہے کیا جواب تمہارے پاس کیا ہے جب وہ کہیں گے ہاں اتنا عمر تو ہمیں دیا گیا تھا لیکن ہمارا قصور ہے ہم کو واپس لوٹاؤ اللہ فرمائے گا نئی نئی فضل کو من عالظ آپ تو عذاب چکنا ہے اب تو واپسی نہیں ہے واپسی کا دور قانونی نہیں ہم نے رکھا نہیں ہم نے پہلے بتایا تھا کہ واپس نہیں آؤ گے یقینا جانتا ہے اللہ تعالی خفیہ چیزوں کو غیب کی چیزوں کو آسمان و زمینوں میں ان نہ ممبدہ یقیناً وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سنوں میں ہیں سنوں کے راز وہ جانتے ہیں اس کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے جان جس نے بنایا خلائف تم کو جان میں کا ریزلٹ رزلٹ بال اسی پر ہوگا وہ اللہ فرین کفر اللہ نہیں بڑھائیں گے کافروں کو ان کا کفر اللہ کے نزدیک مگر ہلاکت میں ناراضگی اللہ کے بڑھ جائے گی کافروں کے کفر سے اور کچھ نہیں ملے گی ولائے زید الکافرین کفر میں الا خسارہ نیب زیادہ کرے گا کافروں کو کا کفر مگر نقصان میں نقصان میں اضافہ ہوتے ہیں قل ان فرما رہے تم کیا دیکھتے ہو تم شرکاء کم الذین تمہارے وہ شریک تنور من دون اللہ جو تم پکارتے ہو اللہ کے ارونی ماذا کو دکھاؤ مجھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے من الارض زمین میں سے ام لہم شرکن فی السماوات یا ان کا عصہ ہے شراکت اثمانوں میں ام آتیناہم کتابا یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے فہم علا بینت منہو وہ واضح دلیل پر ہیں اس کتاب کے جانب سے ہیں اس کے جانب سے اس کتاب میں ایسے کوئی دلیل ہیں اللہ فرماتا ہیں کہ آپ ان سے پوچھو یہ سوال آج بھی ہیں آپ پوچھیں ان سے علی نے کیا پیدا کیا ہے سن حسین نے کیا پیدا کیا ہے عبد القادر جلانی نے کیا پیدا کیا لاور لاہور کے نقلی داتا نے کیا پیدا کیا پھر بابا نے کیا پیدا کیا بتاؤ دنیا میں جو بھی تمہارے ہیں جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے محتاج ہیں اور تم اس کی محتاج نہیں ہو ان سے تم کتوں کو بگاتے ہو ان سے تم انسانوں کو بگاتے ہو ان کے جھاڑو تم لگاتے ہو ان کے لاشوں کو تم دفناتے ہو ان کے مزارات کی حفاظت تم کرتے ہو انہوں نے کیا کیا وہ دکھاؤ بتاؤ ہے کوئی اسمان میں زمین میں ان کا کوئی حصہ ہے حصہ ہے تو دکھا دو یا اگر حصہ نہیں ہے چلو اللہ کہ ہم نے ایسے کوئی کتاب اتاری ہے قرآن کے اندر کوئی ایسا آیات تمہیں ملی ہے جس میں میں نے یہ تمہیں بتایا ہو کہ ان کو پکارا کرو بھلے اسمان اور زمین میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو لیکن میں نے کوئی ایسی کتاب ان کو دی ہے ان مشرقین کو ہم آتاینا ان کتابا فہم علی بینتمن اس کتاب میں سے ان کے پاس کوئی بیانہ ہے دلیل ہے ایسا تو میں نے کتاب بھی نہیں اتاری ہے نہ تورات میں ایسا کوئی مسئلہ ہے نہ انجیل میں ہے نہ اس قران میں ہے تو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے فرمایا بل ایاد ہونا باظا باظا اللہ غرورا بلکہ نہیں وعدہ کرتے ظالم ظالموں سے مگر دھوکا یہ ان کے اپس کے کہانیاں ہیں یہ بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں چھوٹے پھر اپنی نسلوں کو کہتے ہیں یہ ان کے بنی ہوئی کہانیاں ہیں ایک دوسرے کو یہ باتیں بتاتے ہیں پیرو اور ان کی مور یہ ان کے مجالس میں اگر آپ جائیں گے ان کی باتیں سنیں گے نا بالکل قرآن کریم کی تشریح ان کے سامنے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ان بزرگوں کے جو انہوں نے اپنے خیال میں بنائے ہیں کہانیاں شروع کر دیتے ہیں فلاں صاحب نے ایسا کیا فلاں صاحب فلاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا وہ فلاں جگہ گیا تھا تو اس نے ایسا کیا بڑے بڑے قصے لکھے ہیں لوگوں نے مسجدوں کے بارے میں لکھا ہے فلاں مسجد کو فلاں نے منتقل کیا تھا وہاں سے وہاں لے کر گئے تھے فلاں نے فلاں کام کیا فلاں پاڑ کو فلاں نے اس جگہ سے اس طرف کیا ہوا ہے دنیا میں بڑے بڑے ان کے واقعات مشرقین نے معروف کیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں قرآن کا کہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ ان کے خود یہ بات دل میں ہے کہ ان لوگوں نے جو ہم پکارتے اللہ کے ماں سے انہوں نے فلا فلا چیز پیدا کی یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے ان کو پتہ ہے کیونکہ یہ تو یہ بھی جانتے ہیں نا جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلات و السلام کا واقعہ پڑھ لیا تھا نمروز کے مقابلے میں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ سورج کو میں نے یہاں سے نکالا ہے اللہ سے کہوں کہ وہ یہاں سے نکالے تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم تو اس وقت تے ہی نہیں جب سے سورج یہاں سے آ رہے اس وجہ سے اس نے وہ جواب نہیں دیا تھا ایک تفسیر کے مطابق تو ان مشرقین کا کوئی بھی دعویٰ کرے تو ان کے بڑوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ بھائی علی کبھی تھا ہی نہیں تو فلاں چیز تو پہلے سے ہے دلقادر جرانی جو تھا نہیں دنیا میں اس وقت بھی یہ فلاں چیز تھی اس قسم کی ان کی سوچ اور فکر ہوتے ہیں ہاں بعض جھوٹے دعوے کر لیتے ہیں لیکن جب ان کی حقیقت کو اطمینان دینے کے لیے تو اللہ فرماتے بلکہ ان ظالموں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کے باتیں ہیں یہ حقیقت میں یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے ماں کسی نے کوئی چیز پیدا نہیں کی نہ ان کے پاس قرآن میں اس عقیدے پر کوئی دلیل ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نیرم سے کچھ تام ان کو استقامت دی ہے کہ وہ اپنے جگہ سے ہل نہ جائے گر نہ جائے بولا انضم سکما اور اگر وہ دونوں ٹل جائے تو نہیں روک سکے گا کوئی بھی ان کو من احدین بادی اس اللہ کے بعد کوئی بھی مانا یہ آسمان اگر گرنے لگ جائے تو اللہ کے ماں کوئی ہے جو تمہارا معبود ہے جو اس آسمان کو روک لے نہیں اگر زمین ہلنے لگ جائے پٹنے لگ جائے تو تمہارا کوئی ہے جو اس زمین کو روک لے نہیں ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکار دے ان کا نا حلیمن غفورا ہے وہ بہت بڑا بردوبار بہت رحم کرنے والا بخشنے والا ہے وہ وہ اللہ رب العالمین اس کے صبر اور تحمل کو دیکھو یہ زمین کے اندر ایک تنکا بنانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ کسی کا اختیار ہے اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والے زمین میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے اور اللہ کا پھر بھی صبر دیکھو کہ وہ ان کے اوپر زمین کو کلٹی نہیں کرتے ان کو تباہ نہیں کرتے ان کو کھلاتے پلاتے بلکہ غفورا وہ دعوت دیتے ان کو کہ آؤ توبہ کرو شرک چھوڑو میں معاف کرتا ہوں اگر آئے ان کے پاس نظیرے والا تو ضرور وہ ہو جائیں گے زیادہ ہدایت والے امن احدوں میں سے جو اور عمتیں گزری ہیں ان سے زیادہ ہدایت افتا یہ لوگ ہوں گے مشرقین کا یہ عقیدہ اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کیے یہود کو کتاب دیا گیا نصارہ کو دیا گیا اگر ہم کو مل جائے تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو ان کا یہ عقیدہ اللہ فرماتے فلمہ جاہاہم نظیر ان فضجبائے ان کے پاس جانے والا مازاد ام اللہ نفورا نہیں زیادہ کیا ان کو مگر نفرت میں ان کی نفرتیں اور بڑھ گئی مشرقی مکہ اپنے معبودان باطلہ کے لی اللہ کے رسول کے ساتھ انتہائی جھگڑے میں اتر آئے نفرتوں پر نفرتیں مقابلوں پر مقابلے استقبال تکبر کی وجہ سے زمین میں وہ مکرس صحیح آ اور بری تدبیر کی وجہ سے ولایا ہے کل مکرو اور نہیں گرتا ہے تدبیر اچ سی او برا تدبیر اللہ بے اہل ہی مگر اس کے کرنے والے کو تدبیر جو اللہ کے دن کے خلاف کرتے ہیں شرک کے لئے کرتے ہیں اس تدبیر کا نتیجہ ان کے خلاف آتا ہے وہ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں نافذ نہیں انتظار کرتے اللہ سنت الاولین مگر پہلے لوگوں کے طریقے کا فلن تجدل سنت اللہ تبدیلا نہیں پاؤ گے ہر تم اللہ کے طریقے کو بدل ولن تجدل سنت اللہ تحویلا نہیں پاؤ گے تم اللہ کے طریقے کو بدلا ہوا ایک تو یہ کہ مستقل اس میں تبدیلی آ جائے مستقل تبدیلی تو اللہ کے طریقے میں مستقل تبدیلی تمہیں نظر نہیں آئے گی اس کا ایک قانون ہے اس قانون کو اس نے جاری رکھا ہوا ہے تو یہ لوگ اللہ تعالی کے اس قانون میں مکمل تبدیلی نہیں کر سکتے چلو مکمل تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ تبدیلی اس میں ہو جائے تحویل میں تحویل بھی نہیں ہو سکتے نہ اللہ کے عذاب کو یہ لوگ تھال سکتے مکمل طور پر کہ وہ آئے نہیں نہ اللہ کے عذاب میں کوئی دفاعی پوزیشن کر سکتے کہ چلو عذاب آ جائیں لیکن کچھ ہم رہ جائیں گے کچھ عذاب آ جائے گا کچھ کچھ کا مقابلہ کر لیں گے فرمائے نہیں اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون ہے کہ جس قوم پر اللہ عذاب بیچتا ہے تو ان میں پھر اس عذاب کو مکمل ٹالنے کی یا اس عذاب میں کمی کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ ہے ام يسرو فل اور دی فانذور کیف كانا كهبت الذین من کیا نہیں دیکھا انہوں نے زمین میں سیر کرتے ہوئے بس کے دیکھ لیتے کس طرح وہ انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وقان اشد منهم قوا تے وہ قوت میں سے زیادہ وما كان الله ان يوجدہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کیا عاجز کر لیتے یہ لوگ ان کو منشے ان کسی چیز میں سے ف سماوات ہو اللہ ن الحال نہ زمینوں میں آسمان سے عذاب نے آنا تھا یہ لوگ آسمان میں روک نہ سکے زمین میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پہنچانا تھا یا زمین کے ٹکڑوں کو زمین سے اٹھا کر واپس کلٹی کرنا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ السلام کی قوم پر ہوا تو پھر ان لوگوں میں کوئی قوت نہیں تھی یا زمین میں مقابلہ کر سکتے یا آسمان میں کر سکتے نمو کانا لیمن قدیرہ یقین بخوب جاننے والا قدرت والا ہے اس کا علم انتہائی مضبوط ہے اور اس رب العالمین کا قدرت انتہائی حاوی ہے اس کی قدرت پر کسی اور کا قدرت حاوی نہیں ہو سکتا ہے مقابلہ کون کرے گا اس کا پکڑنا چاہے ماں کا سبو جو کچھ انہوں نے کیا ہے تو اس کا تو حال یہ ہے کہ ماں ترک من ظہر نہیں چھوڑتا وہ زمین کے پشت پر کچھ بھی جاندار چلنے پھرنے والے کو کیونکہ زمین پر جب عذاب آتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے مخلوق باقی بھی تباہ ہو جاتے اگرچہ ان جانداروں کا قصور نہیں ہوتے گناہ نہیں ہوتے جیسے کہ ابھی اب دنیا میں ہو رہے بم گرتے ہیں تو وہاں گائے ہو بینس ہو بیل ہو پرندے چرندے ہو جانور جو بھی اس سے مر جاتے ہیں جنگلات میں آگ لگا دی جاتی ہے تو اس میں یہی معاملہ ہوتے فساد جہاں بھی انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اس میں باقی جاندار بھی مارے جاتے فرمائے اگر پکڑتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بما کا سبو جو انہوں نے کسب کیا ما ترک اعلیٰ زہر عام تابتن نہ چوڑتا وہ زمین کے پشت پر جانداروں میں سے لیکن اللہ ڈیل دیتا ہے ان کو مسمع ایک وقت مقرر تھا توبہ کر لو اللہ کے طرف رجوع کر لو اللہ موقع دیتا ہے اور پھر یہ کہ قیمت ایک متعین وقت اور دن ہے اس کے لیے اس کو اللہ تعالی مؤخر کیا ہوا ہے فإذا جاءلہم فجاء اجاۓ ان کا وہ وقت مقرر فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِبَأْسِهِم بَصِيرًا وقت فیقینن ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا اللہ خوب دیکھنے والا یہ اللہ سے بچ نہیں سکتے چپ نہیں سکتے یہ اللہ کے طرف سے وعید ہے کہ اللہ رب العالمین خوب دیکھنے والا ہے تو اچھے اور برے کے تمیز اللہ کو پتہ ہے اور سدا کے حقدار کون ہے و اللہ کو پتا ہے جنت کے حقدار اور جانم کے حقدار کون ہے و اللہ کو پتہ ہے اللہ خوب دیکھنے والا ہے صورت کے خصوصیات بہت سارے عقلی دلائل اللہ نے صورت میں ذکر کیے ہیں نمبر دو فریقین کے درمیان میں فرق کے لیے مثالیں دو گروہ کا فرق مومن اور مشرق نمبر تین مشرقین پر رد دعا کے اعتبار سے جن کو تم پکارتے ہو تمہارے جو بنے ہوئے ہیں جو تم نے اللہ کے شریک کہرائے ہیں وہ سن نہیں سکتے نمبر چار اور اللہ رب العالمین نے مشرقین کو توحید سمجھانے کے لیے دلائل دیے ہیں دلائل اللہ تعالی کے مخلوق پر نظر ڈالو اور نمبر پانچ مشرقین کے عقیدے پر ان کی دلائل کی نفی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بے دلیل باتیں کرتے نمبر 6 قرآن والوں کو بشارت اور ان کے لیے مرتبوں کا ذکر کہ ان میں آلام مرتبے کے ہیں متوسط کے ہیں کمزور درجے کے ہیں لیکن ہیں ان کے لیے نجات یاسین پہلے والے سورت کے ساتھ ربط اور تعلق صورت کے ساتھ پہلے اللہ نے توحید کو دلائل نقلیہ اور اخلیہ کے ساتھ ثابت کیا ابھی سورت میں توحید کی طرف دعوت ہے اس شخص کے واقعہ کے ساتھ جس کو رج الم کہتے ہیں مومن شخص وہ اس دعوت کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا نمبر دو پہلے اللہ تعالیٰ نے شفات شرکیہ ذکر کیا ہے دلائل اقلیہ کے ساتھ اس کا رد کیا ہے صدر فاطر میں تو اب یہاں پر اس کا رد کرتا ہے دلیل نقلی کے ساتھ کہ پہلے بھی لوگ ایسے گزرے ہیں جو اس عقیدے کا رد کر چکے ہیں نمبر تین پہلے توحید کو ثابت کیا ہے تو اب اس صورت میں دنیاوی عذاب ہے منکرین توحید کے لیے نمبر چار پہلے توحید کو ثابت کیا ہے تو اب اس صورت میں رسول اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کریم کے صدق ثابت کرنا مقصود ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت لازم ہے کیونکہ قرآن نے اور رسول نے قیامت پر بہت زور دیا ہے صورت کا عنوان ہے نبی کی رسالت کو ثابت کرنا اور اس میں خاص یہ مسئلہ کہ اس کی رسالت سے اللہ کا توحید ثابت ہوتا ہے اور شفاعت شرکیہ ایک کہریہ پر رد کرنا یہ عقیدہ اسلام کے منافی ہے اور یہ شرکیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور اللہ کے نام سے جو نہایت میں رباً بہت گرم کرنے والا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین على صراط مستقیم حروف مقتعات اس کے بعد قرآن کریم کی طرف دعوت اور اس کے اوپر قسم کا اظہار قسم ہے قرآن کریم حکمت والے کے قرآن کریم کی قسم اٹھانا یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا یہاں پر اور اس صورت کے اور بھی نام علماء نے ذکر کیے ہیں صورت معمہ صورت مدافعہ صورت قازیہ صورت العزیز صورت العظیما قرآن کریم کا قسم اٹھانا یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے اپنے کلام کا قسم اٹھایا اور اللہ کے لیے جائز ہے عام طور پر لوگ قرآن کی قسم بہت اٹھاتے ہیں جبکہ شرحان یہ درست نہیں ہے قسم صرف اللہ کے ذات کا اٹھانا چاہیے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو اتارا ہے صحیح ہے یا رب خعبہ کی قسم یا کائنات کے رب کی قسم یہ صحیح ہے کیونکہ اس کا نسبت صرف اللہ کی طرف جاتے لیکن باقی قرآن پر قسم اٹھانا یا بچوں کے سر کی قسم یا روزی کی قسم یا اس قسم کے اور جو قسمیں ہیں غیر اللہ کا تو ہے ہی شرک تو غیر اللہ کا قسم بھی نہیں کہنا چاہیے اور چیزوں کی طرف نسبتیں بھی نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ شریعت رحم کو قسم کا طریقہ بتایا ہے جو قسم اٹھایا اللہ کے نبی نے فرمایا فل یحلف بالله تو وہ اللہ کے نام پر قسم کھائے فرمایا ان کلم من المرسلین یقینا اب رسلوں میں سے ہیں الا صراط المستقیم سیدھے راستے کا سیدھے راستے کی جانب آپ صراط المستقیم پر ہے اور یہ عنوان ہم پہلے بڑھ چکے تھے کہ صراط المستقیم کی مصداقات میں ایک مصداق رسول کے اتباع کہ رسول جو ہوتا ہے وہ سورت المستقیم پر ہوتا ہے اس کے پاس عقیدہ ہے اس کے پاس عمل ہے وہ ان سے لیا جائے تو بس انسان سورات المستقیم پر پہنچ جائے گا تنزیل نزول اس قرآن کا کس کی جانب سے ہے فرمایا غالب اور میربان کی جانب سے ہیں بہت رحم کرنے والا ہے بہت غالب مقصد قرآن کا کیا ہے لتن ذرا قومن تھا کہ ڈرائیں نہیں ڈرائے گئے ان کے بڑے غافل انفس وہ غافل ہیں فرمایا قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے یہ مقصود ہے سجدہ میں بھی ہم نے یہ پڑھ لیا تھا جن کے پاس تجھ سے پہلے نبی نہیں آیا ہے اس وجہ سے ہم نے ان کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا لقدریم یقیناً ثابت ہو گئی ہے بات بہت سارے لوگوں پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ آیات اس بات کی دلیل ہے نا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے اکثریت ایمان نہیں لائیں گے اب اگر کوئی کہنے والا یہ کہیں گے کہ بھائی جب تک سارے دنیا کے اکثریت ایمان نہیں لائیں گے بات نہیں بنے گی تو قرآن کے خلاف ہے یا یہ کہنا کہ دنیا میں کوئی شخص کافر نہیں مرنا چاہیے اور مر گئے تو اس کا ہم سے پوچھا جائے گا یہ بات غلط ہے اس لیے کہ اللہ فرماتے ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ فرماتے نہیں لائیں گے تو ہم کیسے ان کو ایمان پر مجبور کر سکتے ہاں مسلمانوں کا کام دعوت دینا ہے نتیجہ اللہ پر چھوڑا جائے یقین ڈال دی ہے ہم نے ان کے گردنوں میں تو فس پہنچ چکے ہیں ٹوڑیوں تک مکم فسو سر اٹھائے ہوئے ہیں مکمہ کا یہ معنی ہوتا ہے جس طرح انسان آپ نے دیکھا ہوگا یہ کسی کے گردن میں نقصان ہو جاتے نا تو ڈاکٹروں نے ان کے لیے پٹا بنایا ہوا ہے اس کے گردن کو وہ پٹا چڑھا لیتے ہیں تو وہ سر اوپر کیا ہوا ہوتا ہے سر نیچے نہیں کر سکتے ٹوڈی کے ساتھ نیچے سے وہ بڑا پٹا لگا لیتے ہیں تو انسان اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق کہ سر ادھر ادھر نہیں ہلانے سیدھا پکڑنا ہے تو مکمہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ وہ پھر سر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں نیچے نہیں کر سکتے فرمایا ہم نے ان کے گردنوں میں ایسے توک ڈال رکھے ہیں جو کہ سر بھی نہیں ہلا سکتے ہیں اور وہ توک ان کے ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں من من هم فهم لا بنا دی ہم نے, نے فاک وہ نہیں دیکھ سکتے ایک تو اس کا معنی وہی ظاہری ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کئی بار قتل کے منصوبے بنائے اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچایا فرشتوں نے آ کر ان کے آگے بندشے ڈال دی ان کی نظروں کو اجل کر دیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے اللہ نے آگ بھیجا جسے کسی بخاری کی روایت میں ہے جہل آیا اور کہا میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا نماز پڑھنے میں بیت اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نے تماشا دیکھنا تھا کہ یہ کرے گا کیا جب قریب گئے تو پیچھے کو بھاگنے لگے اور ہاتھ ہلاتے ہیں اور آگے کی طرف اور پیچھے کو بھاگتے ہیں لوگوں نے پوچھا مسئلہ کیا تھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا کہاں کہ میرے اور ان کے درمیان میں ایک آگ ہائل ہو گئی اور اس آگ نے مجھے جلانا تھا میں اس لیے پیچھے کو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا میرے دفاع کے لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے دیوارے قائم کر دیے اس کے بچاؤ کے لیے کہ لوگ اس کو دے نہ سکیں یہ مشرقین اور دوسرے اعتبار سے حق کے مقابلے میں ان کے آگے دیوارے ہیں یہ حق کو قبول کرنے سے قاصر ہیں فرمایا وسواء عليهم برابر ہے ان پر انزر تومم لم عملم تنزرم لا منون اب ان کو ڈرائیالے نہیں ڈرائی وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں اس ایت سے اس بات کے طرف اشارہ ملتا ہے کہ پہلے والے ایت نمبر 7 میں نمبر 9 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے آگے دیوارے لگائی ہیں منا حق کے وجہ سے نبی اور ان کے درمیان میں دیوار ہے بندش ہے رکاوٹ ہے نما ان لوگوں کو جو ہیں جو پیروی کرتے ہیں ذکر کے اور ڈرتے ہیں رحمان سے بغیر ہوں بے مغفرتن فضب شارت دون کو مغفرت کے ساتھ اور عزت والے اجر کے مانا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کو دیکھے بغیر تو ان کو بشارت دو مغفرت کے ساتھ ہاں اس لیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ماں سے لوگ ہیں, ہیں ان سے گنا ہو سکتے تو گناہ ان کے ہم معاف کر دیں گے اور ان کو عزت والا اجر دیں گے ان نانا نونو ہی علم ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور ہم لکھتے ہیں ما قدمو جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے محفوظ کر رکھا ہے ان لوگوں کے سابقہ اعمال جو کر کے آگے بیچ چکے ہیں وہ بھی ہمارے محفوظ کتابوں میں ہیں فرشتے لکھ چکے ہیں اور جو ان کے پیچھے چھوڑنے والے گنا ہے یہ جو بڑے بڑے ظالم ہر دور میں ہوتے ہیں نا جیسے کہ ہمارے اس دور میں ظالم گزرا پرویز اب پرویز نے ایک پروگرام بنایا اسلام کے خلاف ان کے ساتھ جو بھی لوگ کابینہ میں تھے اب یہ مردار ہو جائے اللہ کرے جلدی کسی کا ہاتھ اس کو لگ جائے اور کتے کے مور یہ دنیا سے موت چلے جائے اور ان کے ہم نشین لوگ بھی جو مسلمانوں کے لیے ضلعت اور رسوائی کا سبب ہے تو آپ اللہ فرماتے کہ اگر یہ مر جاتے ہیں مردار ہو جاتے ہیں پیچھے منصوبہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں احمد کے ایسے بنیادیں رکھ کے چلے جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں تو فرمائے وہ آسارہ ان کے وہ نشانات بھی ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ کام ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے یہ کفری شرکیا یا اللہ کے بغاوت کا عمل ان کے ہاتھوں سے ہوا ہے فرمائیے یہ دونوں باتیں ہم لکھ لیتے نوٹ کر لیتے ہیں سابقہ بھی اور پیچھے چھوڑنے والا بھی ہر چیز ہمارے پاس لوہے محفوظ میں موجود ہے ان کا ریکارڈ اور اس نتیجے سے وہ بچ نہیں سکیں گے حدیث میں آیا ہے نبی علیہ سلاۃسلام فرمایا منسلن منسلف اجرا وہ اجرمن بہا جو نیک عمل کرے گا اس کا ادر اس کو ملے گا اور جو اس کے بعد آنے والے نسلے اس نیک عمل پر قدم رکھ کر چلیں گے تو ان کا اجر ان پہلے والوں کو بھی ملے گا اس کے بغیر من غیر ایسمن عجوری ہے کہ ان عمل کرنے والوں کے اجر سے کم کر کے نہیں ایک اجر اس کو ملے گا جس نے یہ کام ایجاد کیا تھا سنت پر قدم رکھا تھا اور پیچھے آنے والا اس سنت پر چلتا ہے تو ایک اجر اس کو بھی ملے گا لیکن اللہ تعالیٰ پہلے والے کو ایک اجر زیادہ دے گا اس بعد میں آنے والے کی بنسبت اور اس کے اجر سے کمی نہیں کرے گا ہاں اس کے پیچھے جو ہم نشین آئیں گے ان کے لیے بھی یہ ہو جائے گا سابقہ جو پہلے جائے گا اس کے لیے اجر اور جو پیچھے جائے گا اس کے اجر میں سے ایک اضر ان کو دیا جائے گا اس کی اجر میں کمی نہیں ہوگی اسی طرح گنا کا مسئلہ ہے کہ جو لوگ گنا کا کام کرتے ہیں منسن نے پھر میں سنت صحیح آیا تن جس نے اسلام میں کوئی برائی کا ایجاد کیا ہے گنا کا ایجاد کیا ہے مسلمانوں کے قتل کے منصوبے رکھے ہیں اور گانوں کے سینٹر بنائے ہیں دکانیں بنائے ہیں فہاشی اور ریانی بنائی ہے فلمیں بنا کر چھوڑ کے چلے گئے ہیں ڈرامے بنا کر چلے گئے ہیں گانے بربر بر کے چلے گئے ہیں اب وہ گانے ان کے چلتے ہیں فلمیں ان کے چلتے ہیں گناہوں کے جو پروگرام کر رکھے ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ پروگرام آگے چلتے جاتے ہیں تو فرمایا ان کے لیے بھی کان عمل ہی اس کا ایک سزا ان کے لیے اور جو پیچھے آنے والے اس پر چلیں گے ایک سزا ان کے اعمال کا ان کو ملے گا یہ بنیادی مسئلہ ہے اس لیے شریعت میں نیکیوں کے طرف ترقیب دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اعمال صحیح کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنایا فرمایا وزر اب لہم صلی اللہ بیان کرو ان کے لیے مثال بستے والوں کے اس جاہاں احل مرسلون جب آئے ان کے پاس رسول ادھار صلی اللہ جب بیگام نے ان کے طرف اس نئے نے دو رسول فکر دبوہما انہوں نے جھٹلایا ان کو حفاظ دزنا بثال سن ہم نے ان کی امداد کی تیسرے رسول کے ساتھ فقال و فسطین کہنے لگے انا کم سلون یقیناََ ہم رسول بن کر آئے ہیں تمہارے طرف اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں قالون نے کہا ماں ان تم نہیں ہو تم اللہ بشرم مسلح مگر ہمارے طرح انسان و ماں انزل الرحمان ضلع نے کیا رحمان نے کوئی بھی چیز انسانوں پر اللہ نے کچھ نہیں اتارا انان تم اللہ تذبون نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہیں نبیوں پر اتنا شاٹ بغیر تدبر کے بغیر غور کے بغیر فکر کے ایک دم تم جھوٹے ہو قالو کہنے لگے وہ ربنا رب ہمارا یعلم خوب جاتا ہے انہا الیکم لمرسلون یقنا ہم تمہارے طرف رسول بن کر آئے ہیں یقینی ہم رسول ہے وما علینا اللہ البلاغ المبین نہیں ہے ہمارے ذمہ مگر کھول کر بیان کرنا ہمارا ذمہ داری تو صرف اتنا ہے کہ ہم بات کو واضح طور پر تمہیں پہنچا دے بس پہنچانا موسود ہے ہمارا کالون نے کہا ان تیرنا بے کم یقیناً ہم بدشگونی پکڑتے ہیں تمہارے ساتھ مانا تم نہ مبارک ہو ل علم تنتمن کم اگر تم اس دعوت سے باز تو ہم تمہیں کر دیں گے دعوت سے ہمارے باپ دادا کے طریقوں کے اوپر ضرب مت لگاؤ اور یہ بیماری ہر دور ہر قوم میں رہی ہے کہ حق والوں کو وہ یہ کہتے جب سے تم بارش نہیں ہوتی ہے جب سے تم تو گڑبڑ شروع ہو گیا جب سے تمہیں اسے راکیم آئے تو بھائی کو بھائی سے لڑا ہے ایک مامو ہے تو ایک بانجا ہے اپس میں لڑتے ہیں ایک کہتے تو شرک پہلے ہم ایک تھے تمہارے آنے سے ہمارے اندر اختلاف پیدا ہوگا یہ دعوت کے اثرات ہوتے اظام فریقان یک لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے نبیوں نے کیا جواب دیا قالوتوا رکم کہاں نبیوں نے تمہاری نہ حسط ماحول تمہارے ساتھ ہے تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے تم پر منحوست اللہ نے مسلط کر دیا ہے یہ تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے آئن ذکر تم اگر کر لو تم تو تمہارے لیے نجات ہے کیا اگر تم نصیحت حاصل کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ اس نصیح... نحوست سے تمہارا جان چٹ جائے اور یاد رکھو اگر تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے تو نتیجہ تمہارے خلاف جائے گا بل ان تم قوم بلکہ تم قوم ہو حد سے نکلنے والے حد سے بڑھنے والے لوگ وَجَا مِنْ اَفْسَلْ مَدِينَةِ آیا مدینے کے کنارے سے شہر کے کنارے سے بستی سے رجل اُن ایک شخص دوڑتا ہوا قَالَ کہنے لگایا قوم تَبِعُ الْمُرْسَلِينِ اے میرے قوم کے لوگوں پہ کرو مرسلین کے دو رسولہ ہیں کے بات مانو رجل مومن یہ آیا اور اس نے رسولوں کے تائید کی اس کے بات مانتے نہیں کہ کیا وجہ ہے ان کے بعد میں تو صداقت کی علامات موجود ہیں کتنے واضح بات اس نے کہی یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہے اور نبیوں کے دعوت کے سچائی کے علامات بیان کیے فرمایا طبی پھر بھی کرو من اس شخص کے لائسم جو نہیں مانگتا ہے تم سے اجرا اجر پہلے بات کہ نبیوں کے دعوت کی سچائی ہر دائی کی دعوت کی سچائی اس میں یہ پہلو واضح ہے یہ نہیں کہ وہ تحریک چلائے چلائے دین کے نام پر پھر کہیں بھائی مجھے ووٹ دو ووٹ تو ہے ہی دو نمبری جمہوریت تو ہے کفر یا تحریک چلائے چلائے اور پھر اپنے جائیداد جمع کرنے کے لیے چند بٹورنے لگ جائے بڑے بڑے بینک بیلنس بنائے نہیں یہ ان کے دعوت کا پہلو نہیں ہے لا یہ تم سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں چندے کا پیسے کا اجر کا اور اس کی اس سے بڑھ کر بات یہ ہے وہ محتدون یہ ہدایت پر ہیں ان کے دعوت ہدایت پر بنا آئے لہذا یہ علامات ہے اور ان کے بات مان لینی چاہیے <coughs> <coughs> لوگوں نے کہا کہ اچھا یہ بات صحیح ہے ان کے دعوت صحیح ہے تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے انہوں نے کہا میں کیوں نہیں مانتا ہوں وَمَا نہیں کیا ہے مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے میں کیوں عبادت نہیں کروں تم لٹائے جاؤ گے انداز ہے مانو یہ تو میں مان چکا ہوں میں اسی کی عبادت کروں گا لیکن کیا تم اس کے پاس نہیں جاؤ گے کہ تم بھی اسی کی عبادت کر لو میں تو مان چکا ہوں اس لیے عبادت کرتا ہوں اس کے رسولوں کو مانتا ہوں لیکن تم بھی تو تر جاؤ لٹائے جاؤ گے نا تم کیوں نہیں مانتے ہو میں بنا لوں سلح کے ماں سوا اور ماں بوتھنے رحمانوں کے ارادہ کرے رحمان مجھے جن کو تم اللہ کے مسوا پکارتے ہو ان کی شفات کسی کام کا نہیں ہے رحمان کے مقابلے میں ان کا شفات نہیں چلے گا رحمان اگر مجھے پکڑ لے تو وہ مجھے چھڑا نہیں سکیں گا تو فائدہ کیا ہوا ان اس وقت میں ہوں گا کلے گم رہی میں میں تو کلا گمراہی میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے رب کے ساتھ معس فس سن لو توحید کا اقرار ایسے انداز میں بالکل فسدا بما تو عمر پاڑ دو مشرقین کا کھول کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا پھر لوگوں نے کیا کیا جیسا مبسرین نے لکھا ہے لوگوں نے اس کو مارا اس کے اوپر چڑھ گئے